محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام سامع کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر چھ سو تینتیس ابلی دو سو پچہتر ہے چھ سو شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دعو شریف کی اور دو سو پچہتر جو ہے اوراد فتح کی اوراد فتح میں ان انجا اسمال ہوسنہ میں سے اس میں اعظم جو ہے یا متکبر اس میں اعظم نمبر بارہ کے جو ہے تو جہاد ختم ہوں گے یعنی آج جو ہے چونکہ اس سے پہلے جو اسمال ہوسنہ ہے ان سب کے جو فویوز برکات کے ذیل میں لیکن اصطلاح بار بار آتا رہا یہ علم جفر اور علم حیات کی اصطلاح ہے جو تاویزات کی کتابوں میں آتی ہے اس کو جو ہے وف الحفظ اصطلاح ہے وف و افاقاف کی اصطلاح کی توجہ ہے چونکہ استاوزات کی کتابوں میں خصیر دعوت میں اسما الحسنہ کی خصوصیات و فیوز برکات کے سلسلے میں ایک جملہ یہ آتا رہتا ہے وہ ہم الحوف ہی یعنی اس اسم اعظم کو اس کی وفق میں لکھ کر جو ہے ساتھ اٹھائے رکھیں اور کبھی وہ امن کا تب کا ہو جو شخص اس اسم اعظم کی وف کو اپنے پاس لکھ کر رکھے اور کبھی وہ امن نہ کا شویف کا ہو جوکہ اس کے اس وف کو جو ہے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو یہ لفظ وف و سے کیا مراد ہے تو اس سلسلے میں جو ہے چونکہ تعویذات کی آمدوں میں تشریح نہیں تھا ہمارے نباش دنیا کے متواہر ماہر عالم دین جو ایران میں وزیر تعلیم ہیں جناب علامہ جو ہے شیخ عبدالکریم سے میں سلسلے میں معلومات ہیں چونکہ آپ جو ہے علم عالم دین متواحر عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ تاویزات کے باب میں بھی کافی مہارت رکھتے ہیں اور دم دعا میں کافی ماہر ہیں تو آپ نے جو ہے جو ایران میں خاص طور پر یہ قدیم کتابیں علم ظفر والا کتابیں ملتی ہیں تو ان سے میں معلومات کے تو انہوں نے کہا یہ وف جو ہے علم ظہر اور علم حت کی جو ہے کے اصطلاح ہے کہتے ہیں وف کے جمع افاک ہیں اور یہ جو ہے علم ظفر میں جو ہے ایسے چار خانے بناتے ہیں فرض جو ہے ایک بڑا مربع خانہ بنا دیتے ہیں یا مستطیل کھانا بنا دیتے ہیں پھر اس کو جو ہے چھوٹے مربع خانوں میں تقسیم کرتے ہیں مثلاً جو ہے دائیں بائیں اس مربع خانے میں بیچ میں سے کراس کیا بالکل سینٹر سے پھر دائیں طرف سے دوبارہ کراس بائیں طرف से دوبارہ کراس پھر اس کو جو ہے تو اوپر سے نیچے جو ہے چار لائن ہو گیا چار کھانا بن گیا پھر ان کو دائیں سے بائیں بھی ہاتھ کھینچیں گے تو چار ضرب چار چھوٹے کھانے اس کے اندر بن جائیں گے ایک بڑا مربع کے اندر چار چھوٹے مربع چھوٹے چھوٹے خانے بن گئے ہاں جی اب یہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ چار خانہ والا چار خانے یعنی دائیں بائیں جو اوپر سے نیچے بھی چار دائیں سے بائیں بھی چار اور چار در بھی چار کل سولہ ہو جاتے ہیں تو یہ مربع کی صورت میں بھی پور کرتے ہیں اور مسلث کی صورت میں بھی یعنی پہلے ایک مربع شکل بنایا اس کو اوپر سے نیچے بھی تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں دائیں بائیں بھی تین حصوں میں تقسیم کرتے تو اس کے بڑے مربع شکل کے اندر جو ہے تین اوپر سے نیچے تین دائیں بائیں تو کل تین در تین نو چھوٹے خانے بن جاتے ہیں ہاں جی اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے محمد بھی بناتے ہیں مربع کے ساتھ ساتھ محمہ یعنی کیا ہے ایک بڑا مربع بنانے کے بعد اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اوپر سے نیچے بھی پھر دائیں سے بائیں بھی تو اس میں جو ہے پچیس خانے بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طرح آپ فرماتے ہیں اس کا مسدس بھی ہے چھ ایک بڑے مربع کو چھ سو میں تاثر کرتے ہیں پھر نیچے بھی دائیں بائیں بھی تو اس میں جو ہے چھ درویج چھتیس خانے بن جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے سو دروز سو بھی ہو جاتے ہیں بڑے خانے اور ان خانوں کا جو ہے خاص خصوصیت یہ ہے کسی بھی اس میں اعظم کا جو ہے یہ وفق جو, جو ہے اس کو فرماتے ہیں پر کرنے خاص طرح کا اس کو پر کرنے کا فرماتے ہیں سب سے پہلے اسے اسم اعظم کا میں جلالہ اللہ ہے یعنی اس کا وف نکالیں گے اس کا افجد کبیر پہلے نکالیں گے افجد کبیر میں اللہ کی کیا عادت ہے حمزہ کی لام کی جو ہے خالد عالف کی اور ہا کی ان کے یہ قریب چھسٹھ آتا ہے تو اس چھ سٹھ کو جو ہے اگر تین خانہ بنائیں اوپر سے نیچے دائیں بائیں تو نو خانوں میں جو ہے اس کو دائیں طرف جو ہے دائیں سے بائیں ہر کھانے میں عد کو ایسا تقسیم کریں گے کہ ہر کھانے کی عدد کو ہم آخر میں جمع کریں تو چھ سٹھ ہو جائے پھر اوپر سے نیچے بھی جو ہے تین خانے جو بنایا تھا ہر کھانے میں عدد کو اس طرح جو ہے تقسیم کر کے ڈالیں اوپر سے نیچے کے ہر کھانے کو نیچے جمع کریں تو وہ بھی چھ بن جاتی ہے اور ہر خانے کو اور پھر جو ہے دائیں کونے سے ابھی کلو خانے دائیں کنے سے بائیں کونے میں جو بیچ میں پھر وہی تین خانے بنتے ہیں ان خانوں کے عدد کو بھی جو ہے آپ جمع کریں تو بھی چھ سال بن جاتے ہیں پھر جو ہے اوپر کے بائیں جانب کے جو ہے کونے سے نیچے کے دائیں جانب کے کونے پہ سیدھا خط کھینچیں یعنی اس میں آئی ہوئے عدد کو دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں یعنی کراس میں تو وہ عدد بھی جو ہے چھ سٹ بن جاتے ہیں اس طرح کی لیکن اس کے لیے جو ہے عدد کو اس طرح جو ہے کھانے میں ڈالنا صرف بہت بڑی ذہانت اور ہوشہار اور فتح نہ چاہیے آسانی سے یہ خانے نہیں بن سکتے ہیں لیکن جو ہے اس میں اعظم کی جو کتاب خاص طور پر جو ہے اکثر و دعوت میں جتنے بھی اسماعل حوصلہ ہیں جتنے بھی اسماؤل حوصلہ ہیں ان سب کے ساتھ انہوں نے ان کے خواص بھی کافیت تک لکھا ہے نسبتاً لیکن ساتھ ہی ہر ایک کا جو ہے وف انہوں نے نکالا ہوا ہے وہی مصدس اور اس کا جو ہے نقش انہوں نے نکالا ہے یعنی اس کا نقش نکالا ہے تو کبھی کسی کا تین خانہ ہے لیکن یعنی خانوں میں تقسیم ہوا کسی کا جو ہے کسی مذہب کا چار زروہ چار سولہ میں کسی میں اس سے زیادہ کسی میں اس میں کم تو اس طرح مختلف مطلب خانوں میں تقسیم کا دیتے ہیں ایک عادت کو لیکن اس ہوشیاری سے کہ اوپر سے نیچے تک جو ہے دائیں سے آپ بائیں تک تین کھانا تو سب عدد کو جمع کریں پھر وہ ایک ہی عدد بن جائے اوپر سے نیچے ہر کھانے کو نیچے جمع کریں تو ابھی ایک ہی عدد پھر دائیں سے بائیں کونے کو بائیں سے دائیں کونے کو ہر کو کونے کو جمع کریں تو ابھی وہی عدد بن جاتا ہے جو سیت میں ہے تو اس میں ایک افقی کھانا ہے ایک جو ہے عمودی کھانا ہے افقین دائیں بائیں عمودین اوپر سے نیچے اور پھر یہاں لکھا ہے موری کے معنی دائیں کونے سے بائیں کونے بائیں کونے سے دائیں کونے تو اس طرح جو ہے ہر طرف سے آگے اس کو جمع کریں کل کل چھ دعوی سے اس کی عادت کو جمع کریں تو سب کا نتیجہ ایک ہی ہو جاتی ہے یہاں خانہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اس میں تین خانہ جو ہے ایک ایک بڑے مربع کو نو چھوٹے خانوں میں تاثم کیا یعنی دائیں سے بائیں طرف تین خانہ اور اوپر سے نیچے تین خانہ تھا تین درب تین نو گیا اس میں انہوں نے عدد پندرہوں کو تقسیم کیا تو جو ہے اوپر سے نیچے کے ہر خانے کو جمع کیا تو جیسے پہلے دائیں سے بائیں پہلے خانے میں چھ دوسرے میں سات تیسرے میں دو تین تینوں عدد کو جمع کریں تو پندرہ بن جاتا ہے دوسرے خانے میں ایک میں پہلے میں ایک دوسرے میں پندرہ تیسرے میں نو ان کو جمع کریں تو بھی پندرہ بن جاتی ہے پھر آخر میں جو ہے ایک میں آٹھ ایک میں تین ایک میں چار ان کو جمع کریں تو بھی پندرہ بن جاتے ہیں پھر اوپر سے نیچے بھی ہر خانے کو آپ جمع کریں تو وہ بھی جو ہے پندرہ بن جاتے ہیں پھر دائیں کونے کے میں چھ ہے پھر بیچ میں پانچ پھر بائیں کونے پہ چار ہے نیچے تو ان کو کراس میں جمع کریں تو بھی پندرہ بن جاتا ہے اوپر کے جو ہے بائیں کونے سے نیچے کے دائیں کونے میں کراس میں لے جائیں تو 2 5 8 یوں آ جاتا ہے یہ بھی جو ہے پندرہ بن جاتے ہیں تو اس میں بڑی مہارت سے یہ خانے فرماتے ہیں پر کرتے ہیں اور وہ بھی مختلف جو ہے روحانی مقاصد کے لیے ہاں جی ان خانوں کو پور کرتے ہیں اور اس میں اعظم کو ہر اسم کی جو عدت ہے ہاں جی اس عدد کو ان خانوں میں ڈال کر جو ہے پر کرتے ہیں جس کا جو ہے ایک خاص اثر ہوتے ہے اور وہ کیا اثر ہے جو عیمہ علیہ السلام علیہ وسلم کے ماہر ہے علم ظفر کے علمہ علیہ السلام انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہمیں اسی کے علم ہے اس سے زیادہ جو ہے ہمارے علم میں نہیں ہے ہاں جی علمہ علیہ السلام نے جو ہے جو کچھ نقل کیا وہی جو ہے انہوں نے بیان فرمایا وہی ہمارے علم میں ہے اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارے علم میں نہیں ہے پھر میں نے اسی حساب سے اسی کتاب ایک شروع دعوت میں المتقبر کا اویف جو انہوں نے نکالا ہوا ہے المحب تقبر اس میں عظم کا تو اس کا اس کی عادت جو ہے اب جد کبھی چھ سو باسٹھ بن جاتی ہے اس چھ سو باسٹھ کو انہوں نے بالکل اسی طرح چار خانوں میں تقسیم کیا اوپر دائیں بائیں بھی چار خانے اوپر سے نیچے بھی چار خانے تو کل سولہ کھانے بن جاتا ہے تو چھ سو باسٹھ کو انہوں نے سولہ خانوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے اور یعنی ہر چار خانے پر اس کی عادت کو جمع کریں تو ہر خانے کا جو ہے خانے کا بن جاتا ہے پھر اوپر سے نیچے ہر خانے, جار خانے کو جمع کریں تو ابھی چھ سو باسٹھ بن جاتا ہے پھر دائیں کونے سے بائیں کونے کو لے آ جائیں اس کے چارخانوں کی عدد کو جمع کریں تو ابھی چھ سو है بن جاتا ہے اور پھر ہے بائیں کونے سے دائیں کونے کو جمع کریں پھر بھی چھ بن جاتی ہے تو یہ جو ہے کہ اس کا عدد ہے یہ جو فن ہے میں اس کتاب ایک شیر دعوت میں جتنے بھی اصما الحسنہ کے انہوں نے وف نکالا ہے جو غائمہ علیہ السلام جو ہے انہی کے نقل ہوئی وفق ہے تو یہ بالکل برابر ہے ہاں جی جو انہوں نے اس کے وف کی تعریف کی ہے اسی حساب سے بالکل برابر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے جو ہے یہ ایک واقعی ایک فن ہے جس کے اپنے اپنے اثرات ہیں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں کتنے ایسے علوم ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے ان اللہ اپنے خاص بندوں کو دے دیتے ہیں ان ان کا علم حسن علم جفر علم حیات یہ علمہ علیہ السلام کو اس چیز کا خاص علم ہے امید دیا گیا تھا امام صادق علیہ السلام علم ظفر کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کی کتابیں بھی تھی علم حیات کے بارے میں لیکن امت تک جو ہے یہ کتابیں نہیں پہنچیں ہاں جی لیکن یقیناً علمہ علیہ السلام کے پاس یہ علوم کن علوم کے خزانے تھے اور اسی سے جو ہے ہم تک پہنچا ہے جو کچھ پہنچا ہے تو یہ ایک اصطلاح تھا علم میں ہر باب میں جو ہے ابھی بھی آئے گا جیسے سم کا جو ہے اسمِ اعظم کا وف میں جیسے خالق ہے یا باری ہے ابھی نیچے آئے گا پہلے گزر چکا دس بارہ اسم اعظم ہر خانے میں ایک وف کا ذکر ہے اس کے برکات ہیں اس کے اپنے خوید و برکات ہیں اس کو ساتھ رکھیے تو آپ جو ہے دشمن کے سر سے بچے گا عالضی میں برکات آئے گا آفاتی عرضی جی سے بچی سر کے بہت سے اثرات دکھا ہوا ہے اور وہ اللہ بہتر جانتے ہیں ہاں جی معصومین سے انہوں نے نقل کیا اس کتاب میں تو چونکہ وہ دوسرے بھی تاویزات کی کتابوں میں اس قسم کی جو ہے نقش ہے اور اور, اور یہ فرما دی جی کے کی مختلف شرطیں ایک تو عداد کو اسی طرح جمع کرتے ہیں چار خانوں میں تقسیم کرتے ہیں کبھی حروف کو بھی اسی طرح چار خانوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک اسم کا جو نام ہے حروف ہے اس میں اللہ کے جو, جو حروف ہے ان حروق کو بھی مثلاً مختلف خانوں میں اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ ان سب کو اکٹھا کریں تو ایک عادت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان آسم الحسنہ کی جو ہے خاص خصوصیات جو اللہ نے دی ہے ان کا ہمیں اللہ علم دے دے اور ہمیں اسما الحسنہ کی ظاہری باطنی ہر ان کے سر ہیں اسرار ہیں ان کے فیض و برکات ہیں اللہ میں ان کا علم جو ہے ہمیں عطا بھر آمین سم آمین میں ان کے جو ہے دو وفق میں آپ لوگوں کا سن بھی کروں گا اس کے روشنی میں آپ کی گفتگو کو کم و بیس سمجھنے کی کوشش کروں